قرآن میں ایک بہت ہی کلیئر آیت ہے سورہ بلد آیت نمبر چار البلد آیت نمبر چار اس میں ایک لقت خلق نل انسان فی قبت ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو کبد میں کبد کے معنی ہوتے ہیں مشقت جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں ٹائل سفرنگ ٹائل میں پیدا کیا ہے انسان کو خود پیدائشی جو ہے ہماری پیدائشی ہی میں جڑا ہوا ہے مصیبت اور مشقت تو جب جیسے پیاس جڑی ہوئی ہے ہمارے پیدائش میں پیاس جڑی ہوئی ہے ہم پانی کے بغیر رہ نہیں سکتے کیونکہ پیاس جڑی ہوئی ہے ہماری زندگی میں ہم چاہیں کہ ڈٹیچ کر لیں اپنے آپ کو پیاس سے یا بھوک سے تو ڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کوئی آپشن نہیں ہمارے لیے سوائے کہ ہم کھائیں اور پیے یا پھر مر جائیں تو جب خود تخلیقی میں یہ بات ہے لقد خلق نل انسان افی ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت میں تو ہمارے آپشن کہاں ہوں مشقتوں ہی میں جینا ہمیں جسے پیاس میں جینا ہے ہمیں بھوک میں جینا ہے اسی طرح ہم کو مشقت میں جینا ہے مجھے لقت خلق مل انسان